اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما لقد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قبل اللہ تعالی نے جہاں اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے وہاں اپنے ایک عظیم احسان اور اپنی ایک عظیم نعمت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس نعمت کو ذکر کر کے اللہ نے ہم پر احسان جتلایا ہے اور وہ نعمت نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہے نبی علیہ السلات وسلام کو اللہ تعالی نے بہت سے خصائص اور بہت سے محاسن عطا فرمائے ہیں جن کو صلی صالحین نے جمع کیا ہے چنانچہ کتب الجوام اور کتب السنن میں ان کا تذکرہ ملتا ہے اور بعض کتب جو مستقل اسی موضوع پہ لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص آپ کے محاسن اور آپ کے فضائل پر نبی علیہ اللّات وسلام ان کا نام ہی اللہ تعالی نے وہ اختیار کیا ہے جس نام کے معنی میں ہی حمد اور صنا کا مطلب موجود ہے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا آپ اللہ تعالی کے محمود ہیں فرشتوں کے محمود ہیں اپنے انبیاء بھائیوں کے محمود ہیں اور تمام لوگوں کے محمود ہیں نبی علیہ السلط والسلام نے اپنے بارے میں سچ فرمایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا نا سعید آدم یوم قیامتی فخر وہ اول شف القبر وہ اولو شاف عین وہ اولو مشف عین میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس سرداری پہ کوئی فخر نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلے پھاڑی جائے گی اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا اور میں ہی وہ سب سے پہلا شخص ہوں جس کی اللہ تعالی شفاعت قبول فرمائے گا آپ کے اوساف جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد جنہوں نے آپ کو ساحر مجنون اور دیوانہ کہا وہی لوگ اسلام سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے تو آج میں بھی آپ کے وہی اوساف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں ہمیں ملتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عطا بن اسار عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ ہمیں تو میں جو اللہ کے رسول کا وسط بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں خبر دیجیے کہا اجل میں تمہیں ان اوساف کے بارے میں بتاتا ہوں جو تو میں ہمیں ملتے ہیں وہ اوساف کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الحبدی و رسولی سمئی المتوکل محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے ان کا نام متوکل رکھا ہے اللہ پہ بدرجہ اتم توکل کرنے والے لئی سب فقین ولاغلی سخت رو نہیں سخت گو نہیں بلکہ بڑے ہی نرم ہیں ولا سخاب بالاسواق اور بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہیں ولا ولاف سی اط اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ولا کن یہ لیکن آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور میں اس نبی کو اس وقت تک وفات نہیں دوں گا جب تک اس نبی کے ذریعے ایک بگڑی ہوئی امت اور ایک بگڑی ہوئی ملت اس کو سیدھا نہ کر دوں اور صراط مستقیم پر نہ لے آؤں وہ افجہی امیا وہ ادان سما وہ غلفا اور میں اس نبی کو اس وقت تک وفات نہیں دوں گا جب تک میں لوگوں کی بند آنکھوں کو نہ کھول دوں اور لوگوں کے جو غاصل دل ہیں ان کو نور ہدایت سے نہ بھر دوں نہ منور کر دوں اور جو لوگ حق سے بہرے ہیں ان کو حق کی طرف نہ لے آؤں تب تک میں اس نبی کو وفات نہیں دوں گا صحیح بخاری میں نبی علیہ اللاط والسلام کے یہ اوساق موجود ہیں جو توراق کے حوالے سے مذکور ہیں نبی علیہ السلاط والسلام بڑے ہی اخلاق کریمہ کے حامل لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے مگر حق ادا نہیں کیا جا سکتا یہاں وہی ذکر کرتے ہیں جو شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ احسن امین کا لم تر قطو اجم العمین کا لم تری دن نسا خلختا تبر کل کا ان کا قد خلخا کمات شا نبی علیہ السلاۃ والسلام سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت آپ سے زیادہ حسین اور صاحب جمال کسی عورت نے جنا نہیں آپ تو ہر عیب سے مبرہ مشفہ ہو کر پیدا کیے گئے ہیں کہ انکا قد خلقتا لکھتا کماتشا گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے ہیں یہ حسان بن ثابت صاحب رسول شاعر رسول کا شعر ہے کہ ان کو خلخ تکما تو شاہ جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حقیقت مراد نہیں کیونکہ کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا ہر شخص اللہ کی مرضی سے پیدا کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ مبالغہ اور کثرت مطلوب ہے اگر نبی علیہ السلاط والسلام اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے ہوتے تو بالکل ایسے ہی پیدا کیے جاتے نہ ایک رائی کے برابر زیادہ نہ ایک رائی کے برابر کم بلکہ بالکل ایسے ہی پیدا کیے جاتے گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے ہیں یہ نبی علیہ السلاط والسلام کے چند اوساف ہم نے بیان کیے ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد کہ اس نبی سے جو بڑے ہی اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں ان سے محبت بھی اتنی ہو بدرج جتم ان سے محبت ہو نبی علیہ السلاط والسلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک نبی علیہ السلام سے کامل محبت نہ ہو سب سے پہلے ہم نبی علیہ السلاط وسلام سے محبت کے چند بواعث ذکر کرتے ہیں وہ امور جو ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم نبی علیہ صلاط وسلام سے محبت کریں گویا ان کو پڑھنے کے بعد ہم لاچار ہو جاتے ہیں نبی علیہ اللاط والسلام سے محبت کی طرف اور ان امور میں سب سے پہلا امر اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بھی اس نبی سے محبتیں کرتا ہے اس نبی سے محبتیں کرتا ہے اور قرآن مجید میں جا بجا آپ کے اخلاق کریمہ آپ کے اوثاف عظیمہ کا بیان کیا گیا ہے سترہ تہم یا اللہ تعالی نے کسی شخص کی قسم نہیں کھائی نہ کسی شخص کی عمر کی قسم کھائی صرف ایک ہی شخصیت کی عمر کی قسم کھائی ہے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا ہے نبی آپ کی عمر کی قسم کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رفعت کو اس طرح بیان کیا وہ ان قل اللہ عظیم اے نبی آپ اخلاق عظیمہ کے سب سے بلند درجے پر قائم اور فائد ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اس طرح فرمایا غور کا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا اس کو رفعت عطا فرما دی حتیٰ کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہوگا جب معذن اشد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اگلی آواز جو گونجتی ہے وہ ارشد ان محمد رسول اللہ کی گونجتی ہے اور وہ شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو کلمے کے پہلے جو کا اقرار کرتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا ذکر نہ کر لے اور اس کا اقرار نہ کر لے اور وہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی رسالت کا ہے یہ معنی ہے وہ رف کا اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا نبی علیہ السلاط والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا ہے ایسا دوست جس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہو سکتا نبی علیہ اللاط والسلام اللہ کی خلیل ہیں چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا خلیل اور دوست چنتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا لیکن وہ میرے دوست ہیں میرا صاحب اور میرے ساتھی ہیں وہ کدی تخلاب خلیلا اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے میں اللہ کا خلیل ہوں اب اس کے علاوہ میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا اس سے بڑی رفت اور کیا ہوگی کہ نبی علیہ السلاط والسلام اللہ کے خلیل اور سب سے عظیم دوست ہیں اور نبی علیہ اللاط والسلام سے ہم محبت کیوں نہ کریں ایک اور باعث جو ہمیں ابھارتا ہے نبی علیہ صلاحت والسلام سے محبت کی طرف وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام کو کس قدر اپنی امت کی فکر تھی فلاں اللہ کا بافس کا حدیثی اصفا اللہ فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے نفس کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دیں کہ یہ اہل مکہ فار اور مشرقین آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے آپ کو اس قدر اپنی امت کی فکر ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے اپنی امت کی فلاح اور اپنی امت کی نجات کے لیے شفاعت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے آپ نے جتنی تکالیف برداشت کی وہ صرف اور صرف ہمارے لیے برداشت کی ہیں تاکہ ایک ایک لفظ جو اللہ تعالی نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو ہم تک پہنچا دیں جس میں ہماری فوجوں و سعادت ہے ہم نبی علیہ السلاط وسلام سے کیوں نہ محبت کریں آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نبی علیہ السلاط وسلام سے محبت نہ کرے محبت کے حوالے سے دوسرا نقطہ کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہر مومن ہر مسلمان بلکہ ہر انسان پر فرض اور واجب ہے کل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و اضواج حکم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آباؤ اجداد اور تمہارے بیٹے تمہاری اولادیں وہ اخوان اور تمہارے بھائی وہ اور تمہاری بیویاں و تمہارا خاندان وہ اموال ان ایک اور وہ اموال وہ شربتیں جو تم نے کمائی وہ تجارت ان تخسون اور وہ تجارت جس کے ماند ہونے کا تمہیں ڈر ہے وہ مساق ان وہ جگہیں جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو الغرض دنیا کا ہر ساز دنیا کا ہر متان اگر تمہارے نزدیک احب الیکم اللّہ و رسول و جہاد انفی اگر تمہارے نزدیک کوئی بھی چیز اللہ یا اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو فتح رب بسو حتیٰ اللہ اگر معاملہ ایسا ہے تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ساد فرما دے اللہ کی طرف سے تمہارے عذاب کا فیصلہ سادت نہ فرما لے وہ اللہ شکین نمبر ایک عذاب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرمائے اور دوسرا عذاب پوری زندگی, زندگی دنیا کی زندگی اور قیامت کی زندگی میں بھی تمہارے اوپر فاسقین کا لیبل لگ جائے تمہارا شمار فاسقین میں سے ہو جائے یہاں ہمیں کس بات کی خبر دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز بھی نبی علیہ السلات کی محبت سے اوپر ہوئی بلند ہوئی تو وہ لوگ جو ایسا کرنے والے ہیں ان کا شمار فاسقین میں سے ہونے والا ہے النبی و اولا من ہیں سب سے زیادہ حق نبی علیہ السلام کی ذات کو حاصل ہے سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام کی ذات سے کرنی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دنیا کوئی بھی مومن ہے جو اس دنیا میں موجود ہے یا آنے والا ہے ہر مومن اس کی جان سے زیادہ اور اس کی ہر چیز سے زیادہ میں زیادہ حقدار ہوں سب سے آگے سب سے بلند مقام میرا ہے حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو تو قرآن اٹھاؤ اور پڑھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان نبی علیہ السلام تو سے کامل محبت ہو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم احب من والده والناس تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے اولاد سے زیادہ اپنے ابا و اجداد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے صحیح بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلط والسلام نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے عمر رضی اللہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں من منسی مگر میری جان سے زیادہ نہیں میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا واللہ حتی أكون أحب إليك من اللہ عمر نہیں تم بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت جواب دیا فإنه الان اب اللہ کی قسم سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں حتیٰ کہ میری ذات میری نفس میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں تو ربی علیہ السلام نے فرمایا الان یا عمر اب تم نے درست اور حق بات کہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے من وجد سلاۃ ویمان اللہ سوا تین چیزیں جس شخص کے اندر آ جائیں جس شخص کے دل میں پیوست ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ایمان کی حلاوت اور ایمان کے ذائقے کو اس شخص نے چکھ لیا سب سے پہلا شخص وہی ہے ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الله اور اس کا رسول اس شخص کے نزدیک پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے ایسے شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا دوسرا شخص وہ ان يحب المرء لا يحبه الا لله اور اگر یہ شخص کسی سے محبت کرے کسی بندے کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے اور تیسرا وہ شخص ایسے ناپسند آگ میں جھونکنا آگ میں جھونکا جانا اس شخص کو ناپسند ہے ایسے ہی واپس کفر میں جانا اس کو ناپسند ہو یہ تین اوساد جس شخص کے اندر ہو اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا استدلال یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جب تک محبوب نہیں ہوں گے تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں نبی علیہ السلط وسلام کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور تعظیم محبت سے بھی اعلیٰ منزلت اور درجہ ہے ندیرہ بُكْرَةً <وَأَصِيلًا> اے نبی ہم نے سب کو حق کے ساتھ گواہی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا مقصد کیا ہے لت المن و تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ وہ تو عز اور اس نبی کی مدد کرو اس کی تعظیم اور توقیر کرو وہ تو سب بیہ بکر اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو یہاں اللہ تعالی نے ہمیں تین حقوق بتائے ہیں سب سے پہلا حق جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین مشترک ہے وہ ہے ایمان لطو امین و تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ دوسرا حق جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو وہ تو سب ہو بکرا اور تیسرا حق جو صرف نبی علیہ السلات و السلام کے خاصات خاص ہے اور وہ آپ کی مدد و نصرت اور آپ کی عزت آپ کی عزت اور توقیر اور تعظیم ہے فرما و تو وہ تو اس نبی کی مدد کرو اور اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرو جہاں اللہ نے ہمیں نبی کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور تعظیم محبت سے بھی بلند درجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص سے محبت ہو اس شخص کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی تعظیم بھی ہو لیکن جس شخص کی تعظیم ہو لا حالہ اس شخص کی محبت بھی ہوتی ہے اس کی مثال ایک بچہ ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ الفت رحمت و شفقت کا معاملہ کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم نہیں کرتا کیونکہ وہ چھوٹا ہے باپ بڑا ہے مرتبے میں بلند ہے اس کا والد ہے اس کی تعظیم نہیں کرتا بچے کی تعظیم نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے لیکن یہی بچہ اپنے باپ سے تعظیم بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے وہ مرتبے میں اس کا باپ ہے لہذا وہ جس قدر اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے یہاں پر ہمیں بھی نبی علیہ السلات والسلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے تعظیم کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نے محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے تیسرا نقطہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی علیہ السلاط والسلام کے ساتھ محبت اور تعلق کیسا تھا آپ کی تعظیم آپ کی محبت اور آپ کی مدد و نصرت کرنے میں ان کا تعلق کیسا تھا صحابہ کرام نبی علیہ اللاط والسلام ان کی صحبت اور ان کی ملاقات کا ان کو شرف حاصل ہے اور یہ شرف قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور اسی شرف صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام سے بدرجہ اتم محبت تھی علی رضی اللہ عن سے کسی نے پوچھا کان ابو لرسول علی صلی اللہ صاحب کے نزدیک اللہ کے رسول کی محبت کتنی تھی آپ کتنی اللہ کی رسول سے محبت کیا کرتے تھے تو فرمایا کانا من الماء البارد على آبائی اللہ کی قسم نبی علیہ السلات وسلام ہمارے نزدیک ہمارے اموال ہماری اولادیں ہمارے آبا و اجداد ہماری ماؤ سب سے زیادہ محبوب تھے حتیٰ کہ اس پانی سے بھی زیادہ اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے جو ایک کاسے شخص کو اس کی طلب ہوتی ہے اندازہ لگائیے مکہ کے صحرا ہوں سخت گرمی ہو اور کئی دنوں سے پانی نہ ملا ہو تو جس قدر حاجت اس پانی اور ٹھنڈے پانی کی طرف ہوگی صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اس ٹھنڈے پانی سے کہیں زیادہ وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے تو اس میں ہمیں صحابہ کی ابتدا کرنی چاہیے اور نبی علیہ سلاد وسلم کی کامل محبت اپنے دلوں میں بٹھا لینی چاہیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے زید بن رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر لے آئے تاکہ ان کو قتل کر دیں زید بن دسی پیغمبر علیہ السلام کے صحابی تھے ان کو حرم کے باہر لے آئے قیدی بنا لیا اور قتل کرنے سے پہلے زید بن دسی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ ہم تمہارے پیغمبر نبی علیہ کو لے آئے تو کیا تمہیں پسند ہوگا تم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ ہم تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لے آتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند ہے تو زید بن بندسی نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ نبی علیہ السلط والسلام اپنے گھر میں ہوں اور ان کو ایک کانٹا چپ جائے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں مجھے تو یہ بھی نہیں پسند کہ نبی علیہ السلام کے پیر میں ایک کانٹا چپ جائے تم قتل کی بات کرتے ہو مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں تو ابو سفیان حالانکہ اس وقت کافر تھا جواب دیتا ہے مَا الناس احادن احادن اصحاب محمد محمدہ میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر دیکھا ہے کسی شخص سے محبت کرتے ہوئے تو وہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ محبت ان کو نبی علیہ السلاۃ والسلام سے ہوتی تھی اور اس قدر محبت میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا صوبان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم ہے نبی علیہ السلاط والسلام سے ایک دن کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اچانک ہمیں وحشت محسوس ہونے لگ جاتی ہے ہمیں آپ کی یاد آنے لگ جاتی ہے پھر ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں سکون اور وکار نصیب ہوتا ہے ہمیں بڑا ہی سکون ملتا ہے تمام ملتی ہے پھر ہمیں ایک دم یہ خیال آ جاتا ہے جس سے ہم دوبارہ پریشان ہو جاتے ہیں بڑے ہی پریشان اور ہلاکت والی پریشانی ہمیں لاحق ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور ایک دن آپ کو بھی فوت ہونا ہے پھر قیامت قائم ہونی ہے اور جنت میں آپ کے مقامات کتنے بلند ہوں گے ہمارے مقامات کہاں پھر ہماری آپ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا بندہ قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اس صحابہ کی محبت یہی جواب نبی علیہ السلات وسلام نے ایک اور شخص کو دیا تھا جس نے آ کے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے کیا اعمال کیے ہیں قیامت کب آئے گی یہ تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ ہو کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے اعمال کیا کیے ہیں اس شخص نے جواب دیا لا احب میرے پاس کوئی نیکی نہیں, نہیں صرف ایک ہی عمل ہے کہ بندہ قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا صحابہ کرام کی محبت کا عالم دیکھیے رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں فما رأيت صحابہ کرام کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش یہ بات سن کے دیکھا اس قدر خوشی اور مسرت محسوس ہوئی صحابہ کرام کو یہ بات سن کے کہ بندہ قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم ہے ربیعہ بن کاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا سل کوئی سوال ہے تو مانگ لو تمہیں عطا کیا جائے گا کہنے لگے اس کا مغافت حالانکہ ربیع بڑے غریب صحابی تھے مال و دولت سروتیں مانگ سکتے تھے لیکن کیا فرمایا کیا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے ایک ہی جواب میں دو امور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے صحابہ کرام کو اس قدر نبی علیہ السلات وسلام سے محبت تھی کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگ رہے ہیں نبی علیہ السلط والسلام نے ان کی کس بات کی طرف رہنمائی فرمائی علی کا بھی کسرت اگر تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر کثرت سے نوافل پڑھا کرو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے الغرض صحابہ کرام کو نبی علیہ السلات والسلام سے بدرجہ اتم محبت تھی ہمیں بھی نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت ہونی چاہیے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے ایک اور نقطہ جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانے اور کیا وہ دلیل ہے یا وہ کیا مظہر ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نبی علیہ السلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اس حوالے سے علماء نے بہت سی مثالیں دی ہیں سب سے پہلی مثال یہ کہ نبی علیہ السلاط والسلام کو تمام لوگوں میں سب سے مقدم جانا جائے اور آپ کی ذات کو سب سے مقدم اور سب سے اقدم مانا جائے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلۃ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفا کنانت من ولد اسماعیل وصطفیٰ قریشن وصفیٰ بنی ہاشم من قریشن وصطفی من بنی ہاشمن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا کنانا اور پھر کرانا میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں بھی جو سب سے عظیم اور سب سے باوقار قبیلہ تھا بنو ہاشم کا اس کو چن لیا اور پھر بنو ہاشم میں بھی سب سے صاحب وقار سب سے بڑے اخلاق کریمہ کے حامل نبی علیہ السلاط والسلام ان کو چن لیا فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بنی ہاشم جو سب سے عظیم قبیلہ تھا اس میں سے چن لیا معنی یہ نبی علیہ السلاط والسلام کی ذات بھی سب سے کامل اور سب سے محمد خیروب الباد فاہبی رسالت اللہ تعالی نے نبی علیہ وسلم کو رسالت دینے سے پہلے تمام لوگوں کے دلوں کی طرف جھانکا اور دیکھا تو سب دلوں میں سب سے زیادہ پاک مجل صاف اور نیک دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا پھر اللہ تعالی نے ان کو رسالت کے لیے چن لیا اور آپ کو رسالت اور نبوت عطا کی تو یہ سب سے بڑا مظہر ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلط وسلام سے کس قدر محبت ہے کہ ہم نبی علیہ السلط والسلام کو ہر شخص سے ہر قبیلے سے اور ہر ذات سے فوکیت دیں ایک اور مظہر وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلات و السلام کا بدرج عتم ادب کیا جائے آپ کی تردید کی جائے آپ کا ادب بجایا جائے یہ بھی سب سے بڑا مظہر ہے بڑا عظیم مظہر ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں نبی علیہ السلام کا ادب کیسے بنائے کیسے بجایا لائے اس میں سب سے پہلے جو ہم مقدم کرتے ہیں وہ ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام پہ کثرت سے درود بھیجنا یہ سب سے بڑا حق ہے فرمایا ان یو سل نبی یا تسلیمہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلاط وسلام پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی کثرت سے نبی پر درود بھیجا کرو کثرت سے نبی پر درود بھیجنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہاں پہ امر کے سیگے کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور امر کا سیگا جہاں بھی ہوگا وہ وجوب پہ تقاضا کرتا ہوگا یہاں پہ امر کا سیگا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجنا تم پر واجب ہے نبی علیہ السلات وسلام کی حدیث ہے بخیل من ذکرت فلم بکیر علیہ وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے بڑا ہی کنجوس ہے جس شخص کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے مگر وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلاط والسلام نہ پڑھے یہ شخص بڑا ہی بخیل ہے بعض احادیث میں ہے کہ ایسے شخص کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا جنت کی طرف جا رہا ہوگا لیکن پھر اچانک جنت کا راستہ بھول جائے گا وجہ کیا ہے کہ صرف نبی علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر ہونے کے باوجود آپ پر درود نہیں بھیجا تھا تو یہ بڑا خطیر معاملہ ہے نبی علیہ السلاط والسلام پہ کثرت سے درود بھیجا جائے یہ آپ کا ایک عدیم ادب ہے اور آپ کے آداب میں سے ایک اور بڑا ادب یہ ہے علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جائے تو اس کے ساتھ رسالت یا نبوت کو متصف کیا جائے اس لقب کو ساتھ لگایا جائے یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اللہ رب العزت نے پرانے مجید میں بیان فرمایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ندیگر کا تذکرہ کیا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ولاقرو میں صلی علیہ, علیہ السلام کا ذکر کیا وا الى سمود اخاهم صالحا ہود علیہ السلام کا ذکر کیا وا الى عاد نخاهم هود بہت سے انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا لیکن جب بھی نبی علیہ الصلوۃ کا ذکر کیا تو ہمیشہ نبی یا رسول کہہ کر پکارا یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا یا ایها الرسول ما انزل الیک من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مَا محمد من وخاتم تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک بڑا حق ہے اور نبی علیہ السلام کا ایک بڑا عظیم حق وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی توقیر کی جائے آپ کی احادیث مبارکہ ان کی توقیر کی جائے جس طرح آپ کی ذات کی توقیر کی جاتی ہے تعظیم کی جاتی ہے ایسے ہی آپ کی وفات کے بعد آپ کی احادیث کی توقیر کرنا ہم پر واجب اور لازم ہے بہت سے محدثین ایسے گزرے ہیں جو بغیر وضو کے نبی علیہ السلاط والسلام کی احادیث نہیں بیان کرتے تھے حالانکہ احادیث بغیر وضو کے بیان کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے واجب نہیں ہے لیکن بہت سے محدثین صرف توقیر اور تعظیم کے لیے تو انہوں نے اپنے اوپر یہ تہیا کر لیا ہوا تھا واجب کر لیا ہوا تھا کہ جب بھی نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرنی ہے تو وزو کے ساتھ بیان کرنی ہے رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی علیہ وسلم غیر صالحین اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ وہ بغیر وضو کے نبی علیہ السلات وسلام کی احادیث بیان کریں اور نبی علیہ السلات والسلام کی احادیث کا درس دے سعید بن مسیب رحم اللہ کبار تابعین میں سے ہیں ایک مرتبہ بڑے ہی شدید مریض مرض میں مبتلا تھے مریض تھے اور لیٹے ہوئے تھے اچانک کچھ طلبہ آ اور ان کو حدیث بیان کرنا پڑی تو سعید بن مسیب نے فرمایا اب کا فمحدیث صلی اللہ علیہ وسلم وأنا مجھے اٹھاؤ اور مجھے بٹھا دو کیونکہ میں اس سخت اس بات کو بڑا ہی ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلط کی احادیث کو لیٹ کر بیان کروں مجھے اٹھاؤ اور بٹھا دو تاکہ میں احادیث کا درد شروع کر سکوں تو یہ سلف صالحین کے ہاں نبی علیہ السلام کی احادیث کی توقیر اور تعدیم تھی ایوب سختیانی رحمہ اللہ چوٹی کے محدث ہیں ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ شور و گل کی آواز آنے لگی لوگ شور کرنے لگے تو ایوب سختی ان پہ ناراض ہوئے اور ڈانٹا اور کہا کیا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ نبی علیہ اللاط والسلام کی جس طرح ذات کے سامنے شور و غل کرنا حرام ہے اسی طرح نبی علیہ اللاط و السلام کی احادیث کے سامنے بھی شور و غل کرنا حرام ہے یہ نبی علیہ السلاط وسلام کی احادیث کی عزت اور اس کی توقیر جو ہم پر ضروری ہے نبی علیہ السلام و کا ایک اور مظہر جس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع اللہ تعالی نے ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے اور جس قدر بندے کو محبت ہوگی نبی علیہ السلام سے اسی قدر وہ اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اتباعات کے امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا کل انکن تم تو اللہ وہ اکثر دونوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے سچ ابھی مج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اتباع کر لو یہ اکثر دونوں بہ کم اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر گا ربی علیہ السلاۃ وسلام سے اگر محبت ہے تو آپ کی اطاعت آپ کی اتباع بدرجہ اتم کرنی پڑے گی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے تعص تزع محبه لعمر بندے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے ہاد العمری فلقیاسی شنی اُ یہ بڑی ہی بری بات ہے اور قاعدے قیاس کے مطابق بڑی ہی شنیح اور شناخت پر مبنی بات ہے ان کن تصادی کن عطا ہو اگر تو اللہ سے محبت میں سچا ہے تو اللہ کی عطایت کرتا اس کے جو عوامل ہیں ان کو بجا لاتا اور جو اس کے نوائی ہیں ان سے بچتا اگر تجھے اللہ کی محبت کا تجھے بڑا دعویٰ ہے تو تتباع کی کرتا کیوں ان نل محب لمئی محب و متعیب ہو کیونکہ होता یہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی بدرجہ اتم اتباع کرنے والا ہوتا ہے لہذا اگر ہمیں نبی علیہ السلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کرنی پڑے گی تبھی نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم سچے ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی اسی وقت کامل ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مظاہر ہم نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ محبت میں بیان کیے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو آگے پھلانے کی اور ان پر عمل پھلا ہونے کی تعفیق تا فرمائے اللہم انا نسألوکا مرافقت نبی کا فی الجنہ اللہم اشفی مردانا ومرد المسلمین یا شافی الامراض اشفی مردانا ومرد المسلمین اللہم محاسبنا حسابا یسیرا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب انك انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا رحم الرحیم وصل اللہ عدن نبی